اوب من لڑی مند نیلا یا ولا یونا ونرد على آ کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکارے مالا یا والا جو نہ تو ہمیں نفع دے اور نہوں پر پھیر دیے جائیں وعد اللہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی, دی شخص کی طرح تحاوت حسیاتی مفلم اور کہ جس کو زمین میں شیطانوں نے بہکا لیا حلوانہ اس حال میں کہ وہ حیران ہے لہو اتھا ہونا ہودتینہ اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں کہ تو ہمارے پاس آ تلخ کہہ دیجیے این ہو گی اول ہوگا یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے وقبرنا اور ہم حکم دیے گئے ہیں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے لیکن اس سے نہیں مالی ہم رب العالمین کے اسی فرما بردار بن جائیں یہ اللہ سب خانحمتع نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو خود گمراہ ہیں اور اہل ایمان کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کہہ کہ ہم توحید کی سیدھی راہ کو چھوڑ کر پھر شرک میں مبتلا ہو جائیں اگر ہم ایسا کر لیں کہ تو ہیل کے راستے کو چھوڑ کے دوبارہ سے شرک کے راستے کو بنا لیں تو ہماری مثال بھی اس شخص کی طرح ہے جو صحرا نے اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ارگ ہو گیا اور شیتانوں کے درجے میں آ گیا شیتانوں نے اس کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا بہتا دیا کسی اور رکھ اور وہ حیران اور سجر اور پریشان کچھ سمجھ نہیں سکتا کہ اب میں کیا کروں اور کدھر جاؤں اس کے ساتھ ہی اسے پکار رہے ہوں کہ ہماری طرف آ جاؤ اب نہ تو وہ اپنے ساتھیوں کی پکار کا جواب سنتا ہے اور نہ ہی ان کی طرف جاتا ہے نہ پکار کا جواب دیتا ہے نہ ان کی طرف جاتا ہے ایسا اب وہ شیطانوں کے درجے میں آیا ہوا ہے پسا ہوا ہے اگر ہم سیدھی راہ کو چھوڑ کے دوبارہ سے اکر شرک والی راہ اختیار کر لیں تو ہماری مثال بھی اس آدمی کی طرح ایک ہے مطلب یہ ہے کہ اکر و شرک اختیار کر کے جو دوبرا ہو گیا وہ بھٹکے ہوئے راہی کی طرح راہ ہدایت کی طرف آ نہیں سکتا ہاں اگر اللہ نے ہدایت اس کے مقدر میں کر دی ہے تو یقیناً اللہ کی توفیق سے وہ راہ یاد ہو جائے گا سیدھے راستے پر چلانا وہ اللہ سبحانہ ہوا تو کا ہی کام ہے اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم رب العالمین کے بن جائیں اللہ کے آگے سرے تسلیم کم کر دیں وہی اس پہ اور یہ کہ تم نواز قائم کرو اور اس کے ڈرو وہی ہے کہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے مٹھی ہو جائیں سرما بردار ہو جائیں نمازیں قائم کریں اللہ سے ڈرتے رہیں اور بالآخر ہم نے اسی کی طرف اکٹھے ہو کر جانا ہے وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے وَيَوْمَ اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا اس کا حق ہے سور اور جس دن سور میں اس بادشاہی ہوگی عالی الغیب و وہ غیر اور حاضر کو جاننے والا ہے وہ ہوکیم القبیر اور وہ کمال حکمت والا اور کمال خبردار ہے خوب خبر یعنی اللہ سبحانہ خیال نہ نے ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے لیکن اللہ نے زمین و آسمان کو جو بنایا ہے یہ بے مقصد نہیں خلق کا تناوا کی زمین و اصمان کو اس نے پیدا کیا ہے تو با مقصد پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان و زمین کو لاعبین کھیل کھیلتے کودتے پیدا نہیں کیا کیا کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اس کا کوئی مقصد تھا زمین و آسمان کو تقلیق کرنے کا اور مقصد کیا تھا بل او کو آسان تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ امروں کے اعتبار سے تم میں سے اچھا کون ہے اور جنوں انس کی تقلیق کا مقصد اللہ نے بتایا ہے وہاں پر اب تو جن ناول وال میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے اسی طرح دوسری آج میرا تعالیٰ کرواتے ہیں مسفارمال ہوں اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی طرف سے مٹی اور مسفر کر دیا ہے اور فرمایا والا کو بافی جنیا زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے یعنی زمین آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے انسان کے فائدے کے لیے اور اس کی آزمائش کے لیے اس میں انسان کا فائدہ بھی ہے اور آزمائش بھی ہے اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے ویو فول کن کن اور اس سے وہ کہے گا ہو جا صبح ہو جائے گا یعنی حشر کے دن جب اللہ مردوں کو رضا کرنا چاہے گا تو اللہ کے لطف کن سے تمام مردے وزا ہو جائیں گے حشر بھی واہ ہو جائیں گے لوگ بھاگتے دوڑتے ہوئے قبروں سے نکلتے میدان میں جمع والا ملک کو یون اور یون فخو کی سور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی صرف اسی کی ہوگی یعنی دنیا میں مجازی طور پر جن کو بادشاہ کہا جاتا تھا ان کی مجازی بادشاہی بھی ختم اکیلے اللہ کی بات کہی رہ جائے گی ملن ملک یون اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کس کی حکمرانی ہے کس کی شاہی ہے جس کا ہار صرف اللہ کی جو اکیلا ایک ہے اور زبردست ہے اسی طرح یہ سورہ مومن کی آئے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالی یوم الدین وہ قیامت کے دن کا جزا کے دن کا مالک ہے بادشاہ ہی اس دن صرف اس اللہ کی ہوگی سور جس دن سور تھوں جائے گا اس دن اکیلے اللہ کی بادشاہ یعنی قیامت کے دن سور سور کیا ہے عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ کی روایت نسرد احمد میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آیا ہے لگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سور کیا ہے آپ نے فرمایا وہ تینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا سیگ ہے نیل نما کوئی چیز جس میں پوکا جائے گا جامع ترمدی کے اندر بھی یہ حدیث آتی ہے عام طور پہ سور کا مانا کرتے ہیں نرسا نرسا سیگ بڑا سرا سین اس کو نر سندھا کہتے ہیں تو اس لیے سور کا یہ مانا کرتے اور حدیث میں بھی اس کی یہی وجہ آتا ہی ایک دوسری حدیث میں آتا ہے مستقر کے حاکم وغیرہ میں علامہ البانی نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ سور ڈھونکنے والا فریشہ اس وقت سے تیار عرش کی طرف دیکھ, دیکھ رہا ہے جب اسے سور دیا گیا سور جب سے اس کو دیا گیا اس وقت سے لے کے سور پھونکنے والا فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہے سور پھونکنے کی وہ بالکل الگ کھڑا ہے تیار ہے اللہ کی عرش کی طرف دیکھ رہا ہے وہ آنکھ بھی نہیں چھپک رہا کہ کہیں آنکھ چھپکنے کے دوران اس کو حکم مل جائے سور پھونکنے کا آنکھ بھی نہیں چپکتا تو جب اس کو حکم ہوگا فوراً سور پہنچ ہے تو سور ایک کرن ہے سی نرسا جو لوگ کئی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں سور کا جو معنی ہے وہ ہے سورتیں سور سور سے ہے سوراپور کی جمع اس کا مطلب ہوتا ہے سورج کا مطلب شکل و سورت تو یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں حدیث میں جو ہو رہا ہے سور کے متعلق وہ یہ ہے کہ وہ ایک سین نما کوئی چیز ہے یا سین ہی ہے سورہ نگر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سور کی قدرے تفصیل بیان کی ہے کہ ایک سور چھوکا جائے گا اس سور کی وجہ سے ساری حلقت گھبرا جائے گی دوسرا سور تھا جائے گا ساری حلقت خان ہو جائے پھر تیسری دفعہ سور تھا جائے گا تو سارے کے سارے کھڑے ہو کر اٹھ کر ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے جمع ہو جائیں گے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اصل میں نفخہ دو بار ہوگا پہلے نفخہ کو فضا یا سائن کہتے ہیں کوئی آپ پہنی گھبراہٹ اور بے ہوشی اور پھر اس کے نتیجے میں بے ہوشی کے نتیجے میں ہی فنا یعنی دونوں ایک ہی ہیں اور دوسرا سور جب تھوکا جائے گا تو سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے عالم جو ہے وہ غیر اور حاضر کو جاننے والا ہے وہ شکیم و قبیر اور بخوب حکمت والا نہایت کا خبر ہے پورا برسوں کے اعتبار سے جو چیز پوشیدہ کسانوں کے لیے جو چیز غیر ہے وہ اس کو جاننے والا ہے ذرا اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز بھی غیر نہیں ذرا بھر بھی چیز اللہ سے او چل نہیں براہ اور جب سلات نے اپنے باپ آزاد سے کہاسنام کیا تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توہید کے حق ہونے شرک کے باطل ہونے کے درائر ذکر کیے اور مشیر نے مکہ کے غلط عقائد پر, پر تنقید کی اور اب شرعت کی تردید کے لیے بطور دلیل واقعہ ذکر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ سلاط و السلام کا شیرت کی تردید کرنے کے لیے کہ وہ ابر کے سب سے بڑے داخل اور شیرک سے بیدار تھے چونکہ ایسے مکہ جو تھے وہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں ابراہیمی حیم پر اللہ سکھان اللہ نے اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی داغت کا جو واقعہ ہے وہ ان کے سامنے ذکر کیا اور سمجھایا کہ دیکھو انہوں نے کس طرح قوم سے علحدگی اختیار کی اس نے مکہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کے دعوےدار ہیں ان کا یہ دعویٰ غلط ہے وہ تو موحد تھے جب ابراہیم علیہ السلام نواہد تھے تو تمہارے پاس صرف کی پھر دلیل کیا رہ جاتی ہے اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو کہا اب پہلی کتابوں میں ان کا نام عرف یا طارف اس طرح کا نام لکھا ہوا ہے تو قرآن کی بات کی بارہ ہے سابقہ کتابوں میں تحریف اور تغیر اور تبدل ہوا ہے وہ سابقہ کتابوں کی بات ختم جو بات پرانے مجید میں ذکر کی ہے وہی اور درست ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آرخ یا تارخ جو سابقہ کتابوں میں متداب جو موجود انجیل جیت وغیرہ ان میں یہ نام ذکر ہوا ہے تو یہ نام ان کا اصل نام نہیں بلکہ یہ لقب ہو سکتا ہے لیکن اگر تو یہ کہتا ہے کہ ابراہیم لہ سلاطلام کے باپ کا نام آدر نہیں بلکہ آدر ان کے چچا کا نام تھا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ نبی کا باپ ہو اور وہ مشرق ہو نہیں سکتا زیادہ وہ تعمیر کیا کرتے ہیں کہ ابراہیم الہ سلاطلاسلام کے باپ کا نام آدر نہیں تھا یہ آدر اصل میں چچا کا نام تھا لیکن قرآن مجید قربان حمیر نے ان کے اس قوض کی جڑ کاٹ دی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بام آزر کو کہا اللہ نے اس کو بات قرار دیا ہے یہ بات کو چچا بنائے کر سکے ہوئے اکتہ کے جو اسلام آ رہا ہے تو بس پرستی کرتا ہے انی عورا وقوف ضلع ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اس کی قوم کو گمراہی میں فرار دیا تو لہذا ہے دوسرے کی تم بھی ذرا مبین میں ہونا اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ سلاط و السلام کو افمان اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے کامل یقین کرنے والوں میں مطلب یہ ہے کہ اس طرح پچھلی آیات میں شرک کی تردید کی ہے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی عظیم سلسلت کا مشاہدہ کروایا جس کے کئی مقاصد کے ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ انہیں توحید کا آنکھوں دیکھا یقین ہو جائے ایمان گرد بھی بڑی شہ ہے لیکن جب بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو یقین کرتا ہے وہ آ کر جائے جیسے بابارا میں تیسرے پارے میں گزر چکا ہے ابراہیم علیہ سلاۃسلام کا واقع گلا نے ذکر کیا کہنے لگے آرینی کے تو موتا اللہ دکھا تو صحیح تو گردے کیسے رندا کرتا ہے کیا کہا کیا کچھ ایمان نہیں لایا اللہ کیوں نہ ایمان ہے کہ کو مردوں کو زندہ کرتا ہے لیکن وہ اللہ کی قلدی میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں اطمینان قبل کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ ہوا سر نے اطمینان قلب کے لیے اور یقینِ قابل پیدا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی عظیم سلطنت کا مشاہدہ کروایا فلتما جنہ اڑے ہلے تو کبا جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا پالا کہا ہابا ابھی یہ میرا رب ہے فلتنا افل جب وہ غروب ہوا پالا را وہی تو کہنے لگے میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کئی معبودوں کی پرستش کرتی جن میں بت سورج چاند ستارے بلکہ بادشاہ ان کا رب ہوتا تھا بادشاہ کو بھی رب کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے معبود نہ ہونے کے لیے بڑے زبردست دلائل پیش کیے کہ جن کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں تھا بتوں کے معبود نہ ہونے کو انہیں ثابت کیا بت توڑ کے اگر یہ معبود تو اپنا واہ کریں اپنا کچھ کر نہیں سکتے تو تمہارے لیے کیا کریں لاجواب ہو رہے ہیں اور جو ہم کا بادشاہ تھا نمرود جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ ایسے انداز میں بات کی ہی علیہ السلام نے اللہ محبوط ہو گیا نہ ہو گیا نہ بند ہو گیا کا وہ پیچھے پڑ رہے ہیں الگ کرا للہ دی ہار چاہے باہی بادشاہ تھا بادشاہ کے دربان میں بڑھائی میں لاکھ بڑھائے کہتا میں بھی راب ہوں کہا رب تو وہ ہے جو لا کرتا مارتا کہتا میں بھی لا کر مارتا کہا اچھا پھر رام تو سورج کو مشرق سے لاتا تو مغرب سے لا کے دیکھا اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ رام سورج کو مشرق سے لاتا تو کہتا میں بھی مشرق سے لاتا لیکن اس بات پہ انتظار نہیں کیا بلکہ کیا کہا رام تو سورج کو مشرق سے لاتا تو مغرب سے لا کے دیکھا دوسرا راستہ اس کا بند کر دیا پہ اللہ دیکھا ناختہ بند ہو گیا اب یہاں پر جو دیگر باغ تھے بادشاہ بھی نافکا بند کر دیا جو گٹ تھے ان کو توڑ کے ان کے باغ نہ ہونے پر ایک واضح دلیل قائم کر دی باقی رہ گئی دی آپاقی چیزیں سورج چاند ستارے اب ان کو صبر کرنے کے لیے کہ یہ رد نہیں کون کو دلیل دیتے ہیں ستارے کو دیکھا بہت بڑا صحس ہے یہ راستہ ہے لیکن جب غروب ہوا تو کہنے میں یہ تو اس کی زندگی مجھ سے بھی تھوڑی ہے رات کی تاریخی میں آتا ہے صبح کا زیادہ ہو ہی غائب ہو جاتا ہے جب لوگوں نے یہ سنا ہوگا ابراہیم کی زبانی علی سلاطلام کہ ابراہیم علی سلاطلام نے سارے کو کا یقیناً بڑے خوش ہوئے ہوئے ہو کے جی اس نے سارے کو امن مار لی ہے لیکن جب انہوں نے یہ کہا وہ اللہ کے نہیں میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا تو سارے کے سارے مایوس ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے بنکروں کو گھیر کے مارنے کی ایک عظیم تجویز سوچی کہ ایک مہار چیز کو بکروزے کے طور پر تسلیم کیا تاکہ دل نشین طریقے سے اسے قائد کیا جا سکے اس کے بعد پلما الا بازے کا ربی جب چاند کو دیکھا روشن چمکتے ہوئے تو کہتے ہیں یہ میرا اب ہے پلما الا جب وہ بھی غروب ہو گیا کہا دینی ربی لند میرو میں بال اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤ سارے سے پانچ اگلی رات چاند کو کہہ دیا یہ میرا لانا ہے یہ بڑھا ہے لیکن وہ بھی گرو کو واپس کروایا کہ یہ کام خراب ہے گرو بولنے والے تو مجھے پسند نہیں اس میں اشارہ کیا کہ جس ہدایت پر میں ہوں وہ میری ذاتی سوچ اور فکر نہیں اور نہ یہ میری ذاتی اشب کی دعوت ہے بلکہ میرے رب کی دعوت ہے میرے رب کی عنایت اور اس کا احسان ہے اسی لیے میں اس کی اس عبادت کرتا ہوں اور اس کی طرف داغ دیتا ہوں فلندار اشب سا راجے کا سن دادا اور جب سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا ہے آرہ اکبر ایک سب سے بڑا, تارے سے بھی چار سے بھی بڑا ہے سورج جب وہ بھی غروب ہوا پالا تو کہا یا میری قوم جو تم شریف ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں بری تو جب سورج کو را تو قوم بیچ پیدا ہوئی کہ چلو یہ ہمارے کسی معبود کو تو ماننے کے معیے تیار ہوئے مگر سورج کے غروب ہونے پک کے تمام معبودوں سے بیداری اور زمین و افغان سے پیدا کرنے والے ایک ہی محبوض پر حق کا اعلان کیا تو قوم جھگڑے پر اتر آئی اور جھگڑے کے ساتھ اپنے خداؤں کے غلط کے ڈرانے لگی اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حفا میرا مشرقی میں نے متوجہ کیا ہے جس نے اپمان و زمین کو پیدا کیا اور میں حنیفہ اکیلا یکس ہوں یکرست اللہ کا فرست ہوں ماں آنا مدر مشرے میں مشرے میں سے نہیں ہدا دی ہے وَالَا اور جو تم شریف ٹہراتے ہو میں اس سے نہیں ڈرتا اہ شاہ شہید ہاں مگر میرا اگر کچھ چاہے وہ تہارت بھی میرا رب ہر چیز کو اپنے علم سے بسی ہے اپلا تو کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وقع تم اور میں کیسے کروں سے جنہیں تم شریف ٹھہراتے ہوا تم اشرف تم بلو صرف اور تم اس بات سے نہیں کرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ وہ شریف ٹھہرائے ہیں کہ جس, نے جس کے بارے میں اللہ نے کوئی نہیں کی حَقُ تو دونوں گروہوں میں سے دونوں شریفوں میں سے امن کا زیادہ ہمدار کون ہے ان کم اگر تم جانتے تو ایک علیہ السلام تو السلام نے صاف انکار کر دیا ٹھیک ہے وہ کہتے تھے تمہارے ادار یہ کر دیں گے بدھ یہ کر دے گے سورج یہ کر دے گا سیاپ تیرے ساتھ یہ کر دے گا تو نے پونے کا بادشاہ یہ کر دے گا پر میں کہیں سے نہیں کرتا ہاں الگا نے اگر کوئی انسان پہنچانا ہے تو اللہ پہنچا سکتا ہے تمہارے کی ماپودانے بادلہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو اللہ سبحانہ بتاتا ہوا نے ابراہیم علیہ السلاط و کی رہنمائی کی اور قوم کے جھگڑوں سے ان کو مزید سبق سکھائے قوم کے ساتھ یہ مقابلہ ہوا تو ان کی قوم نے اپنے عقیدے کے صحیح ہونے کے کئی دلائل پیش کیے انہوں نے ایک دن یہ بھی پیش کی طرح پورا ذکر میں آتا ہے کہ نا وجد ہم نے اپنے آباد کو پایا ہے اس, اسی طریقے پر مطلب اسی طریقے پر پایا ہے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی بھی دی کہ تم آباد اور مصیبتوں میں گر جاؤ گے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ وقت حضران اللہ نے مجھے یہی رائے ہے سارے کے سارے ان کے جو معاملات تھے وہ ختم ہو گئے اور جو ان کی دھمکی تھی وہ کہا کہ اللہ کی تکلیف کو چلانا چاہے تو کوچائے بھرنا تمہارے یہ ماپوز آنے باطلا وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بس باقی چیز کی حقیقت اور اصلیت کا ہی تو میرے رب کے پاس ہے جب اس نے مجھے ہدایت ادا کروا دی تو پھر کوئی ہدایت اللہ کی ہدایت کے علاوہ کیسے ہو سکتی ہے ہدایت وہی جو اللہ کی ہدایت ہے اس کے علاوہ اور کوئی ہدایت نہیں تو اب ان کو کہہ رہے ہیں عید فریقی نہیں ام ہم دونوں میں سے یعنی میں جو حمیف ہوں یکتا پرت اور تر جو مشرق ہو کو برت چاند سورج پرت ستارہ پر اب بتاؤ ہم دونوں میں سے امن کا ہزار زیادہ کون ہے کیا دوسرے جو بتوں کے متعلق پہلو پرستی کی راہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ نفع نقصان پہنچاتے ہیں یا ہم خالد فرین پرست جنہیں یہ یقین ہے اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نفع اور نقصان کا مالغ اور قادر ہے اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی مردہ ہستی ہو یا زندہ ہستی ہمارا زبا بھر بھی نقصان نہیں کر سکتی اس مت کے کما وہ پیڑ پرست جو ہیں وہ بھی ایسے تو کہتے ہیں کہ جو سب بڑے کی گی بھی چھوڑ دے اس کا بیٹا یا بہن مر جاتی ہے اور کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے دور کی جگہ پہ وہ بھون آنا شروع ہو جاتا ہے درخت ہیں اپنے مبانے پاس کا ان کا بھی یہی جواب ہے کہ ابراہیم علیہ اللہ و سلام نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ فرض نہیں کیا ایمان کے بعد بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا اولا کا حمل یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن ہے اور <ýayım> <matter> یعنی جو لوگ ایمان لے آئے اور پھر شرک انہوں نے نہیں کیا تو وہ لوگ امن والے ہیں ان کے لیے امن ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شرک کی اپیز نہ ہو توحید پر بندہ قائم ہو تو وہ دنیا آخرت میں امن کے ساتھ ہے اور جو شرک کی اپیزش ہیں تو عید کو خالص نہ رہنے دے اللہ کو بھی مانے اور بابو دانے کو بھی مانے تو پھر کسی بھی صورت کو امن اور چین نصیب نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں اس مسلمانوں نے بھی خالص کو کو چھوڑا اور خبروں اور افاموں کی پرست شروع کر دی دیماشا ماشاءاللہ جس کے نتیجے میں پورا عالم اسلام ذلت اور مسکرت کا نشانہ بن گیا ہے کہیں نہ کہیں تکلیف اور مصیبت مسلمانوں پر ہے اب نہ کہیں امن ہے نہ ہی لائے. اللہ کی توحید اور اس کے احکام کی رخمرانی یہ نظر ہی نہیں آتی اس کا علاج صرف اور صرف یہی ہے کہ بوتل مسلمہ دوبارہ خالص توحید والی ہو جائے سارے سفر اللہ واحد و کے حضور سیدہ ریز ہو رم کے آسانے بھی جمی ہے معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں اس من کو مناصل ہو جائے